جب پانی خوب چڑھ گیا تو بے شک ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا ان کافر و سرکش قوموں میں قوم نوہ کے لوگ بھی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دیا جب طوفان کا پانی زمین پر ہر طرف پھیل گیا اور نشیبی اور بالائی زمین میں کوئی فرق نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے نوح اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا چنانچہ کشتی میں سوار لوگوں کے سوا سب ہلاک ہو گئے اور کشتی باقی ماندہ لوگوں کے لیے عبرت و معزت کا سبب بن گئی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو برباد کر دیتا ہے یہ واقعہ ہر زی اقل و ہوش کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ سے سرکشی کرنے والی قوم کا انجام کیسا ہوتا ہے